جاہ نہیں وہ تم سب کو اس قیامت کے دن جمع کرے گا جس کے آنے میں کوئی شبہ نہیں اور اللہ کی بات سے بڑھ کر سچی اور کس کی بات ہو سکتی ہے پوچھی اپنے آپ سے وَمَنْ أَسْتَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثَةً جب کوئی آپ کے دل میں قرآن کے حکامات کے بارے میں شک ڈالنا چاہے اس آیت کا مراقبہ کر لیجے وَمَنْ أَسْتَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثَةً اللہ سے بڑھ کر سچی کس کی بات ہو سکتی ہے کسی کی نہیں ہو اللہ ہم۔ سو فیصد یقین کے ساتھ اس ایمان کے ساتھ ہیں کہ اللہ کی ہر بات سچی ہے اللہ بہت بلند اور بالا اور پاک ہے اس چیز سے کہ اللہ تعالیٰ نازب اللہ غلط بیانی سے کام لے ومن استق من اللہ حدیثا پھر یہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ منافقین کے بارے میں تمہارے درمیان دو رائیں پائی جاتی ہیں حالانکہ جو برائیاں انہوں نے کمائی ہیں ان کی بدولت اللہ انہیں الٹا پھیر چکا ہے کیا تم چاہتے ہو جسے اللہ نے ہدایت نہیں بخشی اسے تم ہدایت بخش دو حالانکہ جس کو اللہ نے راستے سے ہٹا دیا اس کے لیے تم کوئی راستہ نہیں پا سکتے وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح وہ خود کافر ہیں اسی طرح تم بھی کافر ہو جاؤ تاکہ تم اور وہ سب یکساں ہو جائیں لہٰذا ان میں سے کسی کو اپنا دوست نہ بناؤ جب تک وہ اللہ کی راہ میں ہجرت کر کے نہ آ جائیں اور اگر وہ ہجرت سے باز رہیں تو جہاں پاؤ انہیں پکڑو اور قتل کرو اور ان میں سے کسی کو اپنا دوست اور مددگار نہ بناؤ یہاں پہ دراصل اس خاص کانٹیکسٹ کا ذکر کیا جا رہا ہے جس میں کہ اس وقت اسلام کی جد وجہد چل رہی تھی مسلمان ہجرت کر کے مدینہ آ چکے تھے مدینہ دارالاسلام بن چکا تھا مدینہ کے دروازے مدینہ کی شہریت تمام مسلمانوں کے لیے کھلی تھی حکم تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جو مسلمان عرب میں جہاں کہیں موجود ہیں وہ آ جائیں مدینہ میں تاکہ مسلمانوں کے ریسورسز اور ان کی صلاحیتیں ہرج کی جو ہے وہ مضبوط ہو جائیں پول ہو جائیں ایک جگہ مسلمان ایک اجتماعی قوت بن سکیں اب جو لوگ قدرت رکھنے کے باوجود مکہ یا عرب کے دوسرے حصوں سے ہجرت کر کر مدینے نہیں آ رہے تھے تو دیکھیں بہت بڑی بات تھی وہ اسلام کو قوت فراہم کرنے سے کترا رہے تھے اسلام کے فائدے پر اپنے ذاتی فائدوں اور اپنی ذاتی محبتوں اور اپنے ذاتی کاروبار اور جائیداد کو وہ پریفرینس دے رہے تھے ترجیح دے رہے تھے اور یہ تو خالی منافق ہی کا رد عمل ہو سکتا ہے کہ ذاتی فائدوں پر اسلام کے فائدوں کو قربان کر دے تو لہٰذا جو لوگ مدینے نہیں آ رہے تھے ان کو منافق کہا گیا فتح مکہ سے پہلے تک ہجرت فرض تھی فتح مکہ کے بعد فرض نہیں رہی کیونکہ پھر تو سارا عرب ہی مسلمان ہو گیا تو ان کا ذکر کیا کہ ولا تخ من ہوں ولیم ولا نصیرہ اور ان میں سے کسی کو اپنا دوست اور مددگار نہ بناؤ البتہ وہ منافق اس حکم سے مستثنا ہیں جو کسی ایسی قوم سے جاملیں جس کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہے اسی طرح وہ منافق بھی مستثنی ہیں جو تمہارے پاس آتے ہیں اور لڑائی سے دل برداشتہ ہیں نہ تم سے لڑنا چاہتے ہیں نہ اپنی قوم سے اللہ چاہتا تو ان کو تم پر مسلط کر دیتا اور وہ بھی تم سے لڑتے لہٰذا اگر وہ تم سے کنارہ کش ہو جائیں اور لڑنے سے باز رہیں اور تمہاری طرف صلح کا ہاتھ بڑھائیں تو اللہ نے تمہارے لیے ان پر دست درازی کی کوئی سبیل نہیں رکھی ہے ایک اور قسم کے منافق تمہیں ایسے ملیں گے جو چاہتے ہیں کہ تم سے بھی امن میں رہیں اور اپنی قوم سے بھی مگر جب فتنے کا موقع پائیں گے اس میں کود پڑیں گے ایسے لوگ اگر تمہارے مقابلے سے باز نہ رہیں اور صلوح سلامتی تمہارے آگے پیش نہ کریں اور اپنے ہاتھ نہ روکیں تو جہاں وہ ملیں انہیں پکڑو اور مارو ان پر ہاتھ اٹھانے کے لیے ہم نے تمہیں کھلی حجت دے دی ہے وما ماکان المنن عئی یکت اللہ مومنن اللہ خطوع کسی مومن کا یہ کام نہیں کہ دوسرے مومن کو قتل کرے اللہ یہ کہ اس سے چوک ہو جائے غلطی ہو جائے اور جو شخص کسی مومن کو غلطی سے قتل کر دے تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ ایک مومن کو غلامی سے آزاد کر دے اور مقتول کے وارثوں کو خون بہا دے اللہ یہ کہ وہ خون بہا معاف کر دیں لیکن اگر وہ مسلمان مقتول کسی ایسی قوم سے تھا جس سے تمہاری دشمنی ہو تو اس کا کفارہ ایک مومن غلام آزاد کرنا ہے اور اگر وہ کسی ایسی غیر مسلم قوم کا فرد تھا جس سے تمہارا معاہدہ ہو تو اس کے وارثوں کو خون بہا دیا جائے اور ایک مومن غلام کو آزاد کرنا ہوگا فمل لم یجد تو جو غلام نہ پائے یہ بھی آپ کو قرآن میں مضمون ملے گا جب غلام آزاد کرنے کا ذکر آئے گا تو پھر آپشن دیا جائے گا کہ فم لم یجد تو جو غلام نہ پائے اس میں ایک طرح کی پیشن ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ جب غلامی سرے سے ہی ختم ہو جائے گی جو کہ اسلام چاہتا ہے اسلام کا مزاج یہی تھا اور ہے کہ غلامی ختم ہو جائے لیکن گریجول جیسے ہم نے شروع میں ڈسکس کیا تو فرمائے فَمَلَّمْ يَجِدْ و شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً اللہ اللَّهِ اللہ علی من حَكِيمًا <حَكیمًا> پھر جو غلام نہ پائے وہ پیدر پہ دو مہینے کے روزے رکھے یہ اس گناہ پر اللہ سے توبہ کرنے کا طریقہ ہے اور اللہ علیم و دانا ہے اب آپ دیکھیں کہ نادانستگی میں بھی اگر کسی کا قتل ہو گیا یعنی کہ ایکسیڈنٹ ہو گیا یا ڈاکٹر سے مسٹیک ہو گئی پیشنٹ مر گیا وہ علاج کر رہا تھا یہ سب چیزیں قتل خطا کی کیٹیگری میں آتی ہیں خطا ہوئی غلطی سے ہو گیا لیکن اس کے باوجود ایک انسانی جان کا چلا جانا انسان کے اعصاب پر بڑا بھاری پڑتا ہے تو یہ کفارہ جو ہے دراصل ایک طرح کا کتھارس ہے کہ انسان کے اندر سے وہ احساس جرم جو ہے وہ نکل جائے اور وہ کہیں اس احساس جرم کے تلے دب کر ساری زندگی کے لیے نفسیاتی مریض نہ بن جائے ایک طرح کی سائیکولوجیکل نفسیاتی ویلیو ہے اس سزا کی علیمن حکیمہ اللہ علیم و دانا ہے رہا وہ شخص جو کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے جان بوجھ کر تو ذرا سزائیں گنی وہ جزا تو اس کی جزا جہنموں جہنم ہے مومن ہونے کے باوجود مسلمان ہونے کے باوجود جزا ہے کیا جہنم خالدن فیحہ ہمیشہ رہے گا اس میں و غد اللہ علی اللہ کا غضب ہوگا اس کے اوپر و اللہ اور اللہ کی لانت اس کے اوپر وداب نظیمہ اور اللہ نے اس کے لیے بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے صحیح مسلم میں حدیث ہے زبال الدنیہ آن اللہ قتل ساری دنیا کا ختم ہو جانا اللہ کے نزدیک ہلکا ہے ایک مومن کے قتل کے مقابلے میں اتنی بڑی یہ چیز ہے تو آپ دیکھیں کہ کس طرح سے آج مسلمان ایک دوسرے کو مار رہے ہیں معمولی معمولی اختلاف کی وجہ سے اس سے بڑھ کر کیا گمراہی کہ اس طرح مسلمانوں کا مسلمانوں کو قتل کرنا ان کے نزدیک عین ثواب کا کام قرار پا گیا ہے حدیث میں آتا ہے جس شخص نے کسی مسلمان کے قتل میں ایک کلمے سے بھی مدد کی ایک کلمہ اس نے کہا میں فلاں کو قتل کرنے جا رہا ہوں اس نے کہا ٹھیک ہے ٹھیک ہے جو کہا یہ بھی کہا یہ بھی ایک کلمے سے مدد ہو گئی تو فرمایا وہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے اس طرح لایا جائے گا کہ اس کی پیشانی پر لکھا ہوگا یہ شخص اللہ کی رحمت سے مایوس ہے حدیثوں میں آتا ہے ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ قتل کرنے والوں کو نہیں پتا ہوگا کہ وہ کیوں قتل کر رہا ہے اور مقتول کو نہیں پتا ہوگا کہ وہ کیوں قتل کیا جا رہا ہے اور آج ہم نے وہ زمانہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا بہت دعا کیجیے مسلمانوں کے لیے اس خاص طور پر رمضان کا مہینہ ہے کہ اللہ ہمارے دلوں میں اس قرآن کا فہم ڈال دے اللہ میں متقی بنا دے اور شیطان کے ہتھ کنڈوں سے اللہ ہمیں بچا لے فرمایا ایو الدین آمن ادا در تم فی صبی اللہ و تبین ولاقول اے لوگوں جو ایمان لائے ہو جب تم اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلو تو دوست دشمن میں تمیز کرو جو تمہیں سلام کرنے میں پہل کرے اس کو فوراً مت کہہ دو کہ تو مومن نہیں یہ خاص کانٹیکسٹ میں ہے وہ تو ڈسکس کرنے کا وقت ابھی نہیں لیکن ایک بات اس کے حساب سے ہم اپنی زندگیوں میں ہم مسلمانوں کو یہاں پہ دراصل ججمنٹل ہونے سے روکا جا رہا ہے کہ تم کسی مسلمان کو یہ کہنے کا حق نہیں رکھتے کہ یہ مومن نہیں ہے چھوٹی چھوٹی کوتاہیوں پر چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہم چاہتے ہیں کہ کسی بھی مسلمان کے خلاف کوئی فتویٰ دائر کر دیا جائے کہ وہ بھی اسلام کے دائرے سے خارج وہ بھی جہنم میں جائے گا اکثر سوالات آتے ہیں کہ فلاں شخص یہ کرتا ہے تو اب اس کا انجام کیا ہوگا ہم کیسے کہہ سکتے ہیں وہ کلمہ پڑھ رہا ہے اللہ کو ایک مانتا ہے قرآن کو اللہ کی کتاب مانتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری رسول مانتا ہے بس کافی ہے اب اس کے اعمال کا اللہ کے ہاں کیا حساب کتاب ہوگا یہ اللہ کا کام ہے میرا اور آپ کا کام نہیں اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے ان مرئی کلبلا ولین الحساب تمہارے ذمہ ہے پیغام پہنچا دینا اور اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے حساب لینا میں اور آپ انسانوں کا حساب نہیں لے سکتے آپ کو کیا پتہ کہ میں کہاں جاؤں گی جنت یا جہنم میں کیسے آپ کے بارے میں کہہ سکتی ہوں آپ کہاں جائیں گی اپنے بارے میں ہم نہیں کہہ سکتے ہم کو تو ظاہر پر معاملہ کرنا ہے اور مسلمانوں کے ساتھ خوش گمانی کوئی ان کے عمل میں کوئی کردار میں اخلاق میں عبادات میں کمی بیشی محسوس ہو تو بجائے کہ ہم ایک فتویٰ ان کے خلاف مانگنا چاہیں ان کے لیے دعا کریں دعائیں ہدایت کہ اللہ ان کو ہدایت دے یا اللہ ان کی اس کوتاہی سے کمی سے تو درگزر فرما سختی کا معاملہ نہیں ہم آپس میں دوسرے کے ساتھ بہت سخت ہو گئے ہیں ہم سے کہا تھا نا کہ تم تو امر بال معروف نہیں نل منکر کرتے ہو سمجھے کہ امیون سسٹم کی طرح ہم کو بنایا گیا اس دنیا میں اب کیا ہو گیا ہے آٹو امیون ہو گیا ہے ہم کو اب یہ امیون سسٹم جو ہے یہ اپنے ہی اوپر پل پڑا ہے کافر تو کفر کر رہے ہیں ہم مسلمان آپس ہی میں ایک دوسرے پر کفر کے فتوے لگاتے رہتے ہیں آپ دیکھنے دیواروں پر لکھا ہوا کافر کافر بھابی کافر کافر کافر شیعہ کافر کافر کافر فلاں کافر جس کو جی چاہا کفر کا فتویٰ لگا دیا تو وہ دیں گے اپنا حساب کہ بتاؤ ذرا تم نے کس بنا پر یہ فتوا دیا تھا ایک شخص کے بارے میں آتا ہے کہ اس سے کسی نے پوچھا کہ میں بڑا گناہ گار ہوں بتاؤ کیا میں جنت میں جاؤں گا یا نہیں اس نے کہا تم تم اتنے گناگار تم نہیں جا سکتے کیا ہوا کہ دونوں کے عمال نامے صاف کر دیے گئے اس نیک انسان کے بھی کہ کیوں فتوا دیا اللہ کی رحمت سے مایوس کیا اتنی سختی کے ساتھ معاملہ کیا اور اس گناہ گار کے بھی امال نامے سے گناہ مٹا دیے گئے کہ شرمندہ تو ہے تو یہ بہت امپورٹنٹ آیت ہے کہ جو تم کو سلام کرے اس کو فوراً مت کہہ دو کہ تم مومن نہیں ہو لستا مومن تو مومن نہیں اگر تم دنیاوی فائدے چاہتے ہو تو اللہ کے پاس تمہارے لیے بہت سے ہم والے غنیمت ہے آخر اسی حالت پہ تم خود بھی تو پہلے مبتلا رہ چکے ہو پھر ہم سے کہا جا رہا ہے کہ جن کو دین کی سمجھ آ ہے ہولی اور دند داؤ مت بنو بہت سیلف رائش بن کے مت بیٹھو آج اگر تم نے ہجاب شروع کر دیا ہے تو بغیر ہجاب والوں کو مت گورا کرو مت فتو کی تلاش میں رہو کہ کی کیا ہوگا ان کا انجام نہیں کرو تم آج نماز پڑھ رہے ہو تو بے نمازیوں کے لیے فتوے مت مانگو یاد ہے تم بھی زمانہ تھا نہیں پڑھتے تھے یاد دل آیا گیا قدال کا کن تم بن قبل علیکم تبین ہوں آخر اسی حالت میں تم خود بھی تو پہلے تھے پھر اللہ نے تم پر احسان کیا لہٰذا تحقیق سے کام لو جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے باخبر ہے مسلمانوں میں سے جو لوگ کسی معذوری کے بغیر گھر بیٹھے رہتے ہیں اور وہ جو اللہ کی راہ میں جان و مال سے جہاد کرتے ہیں دونوں کی حیثیت یکساں نہیں ہے اللہ نے بیٹھنے والوں کی بنسبت جان و مال سے جہاد کرنے والوں کا درجہ بڑا رکھا ہے اگرچہ ہر ایک کے لیے اللہ نے بھلائی ہی کا وعدہ فرمایا ہے مگر اس کے ہاں مجاہدوں کی خدمات کا معاوضہ بیٹھنے والوں سے بہت زیادہ ہے پھر آپ دیکھیں کتنے سارے اجر بتائے جا رہے ہیں اب یہاں پہ ذرا رک کر ہم یہ دیکھ لیں کہ دو کیٹیگریز ایک وہ جو کہ فرائض کی حد پر زندگیاں گزارتے ہیں وہ بھی اچھے لوگ ہیں اپنے گھروں میں رہتے ہیں نماز روزہ حد زکات شریعت کی پابندیاں کر رہے ہیں یہ فرائض کے لیول پر زندگی گزارنا ہے ایک ہیں جو کہ عزیبت کی لیول پر زندگی گزارتے ہیں اپنی ذاتی زندگی میں بھی شریعت کے پابند ہیں اور پھر آگے بڑھ کر دین کے نفاذ کے لیے دین کی خدمت کے لیے مال پیسہ وقت صلاحیت جسم جان وہ بھی خرچ کرتے ہیں تو ان دونوں کا درجہ برابر ہو نہیں سکتا اچھے پہلے بھی ہیں لیکن یہ زیادہ اچھے ہیں فرمایا کہ وفد اللّہ المجاہدین القائدین اجرن عظیمہ مگر اللہ کے ہاں مجاہدوں کی خدمات کا معاوضہ بیٹھنے والوں سے بہت زیادہ ہے اجر عظیم درجات منح اللہ کی طرف سے بڑے درجے و مغفرتن اور ان کے لیے مغفرت و رحمہ اور اللہ کی طرف سے رحمت و کان اللہ غفور الرحیمہ اور اللہ بڑا معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے اب پھر ذرا اس کو اپنے معاشرے پر رکھ کر دیکھیے ہمارے ہاں حال یہ ہے کہ جو لوگ دین پر بالکل بھی نہیں چل رہے ہوتے ہم ان کے معاملے میں بڑے لینئنٹ ہیں ہم کہتے ہیں ہاؤز سویٹ پتہ ہی نہیں بےچاری کو دپٹہ اوڑھنا ہے سویٹ اتنی انوسنٹ اور جو دین کا کام کرنے کھڑا ہو جائے اب اس کی شامت اس پر تو ہم اپنے سارے مائکروسکوپس فٹ کر دیتے ہیں ادھر سے ادھر اس نے کچھ کیا انسان ہے غلطی ہو سکتی ہے فرشتہ تو نہیں بن گیا لیکن ذرا اس سے غلطی کہتے ہیں یہ ان کو تو اللہ نہیں گا یہ ملا ان کو تو اللہ نہیں گا ہم اتنے ہارش ہیں ان کے بارے میں اتنے سختی سے ہم ان کے بارے میں فیصلے کرتے ہیں اور بات بات میں اپنی ہر گمراہی کا الزام ہم ملاؤں کے سر پہ رکھ دیتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہمارا سارا معاشرہ کوئی مولویوں کے پیچھے چل رہا ہے ہر چیز میں اپنی مرضی کرتے ہیں کون سنتا ہے بچارے چارے مولویوں کی بتائیے ذرا تو یہ ہے کہ جو نکل رہے ہیں اللہ کے راستے میں اللہ نے تو ان سے چار اتنے عظیم وعدے کیے ہیں کہ ان کی کمی کوتاہیوں کو میں ڈھانپ لوں گا انسان ہیں جب بڑے بڑے کام کریں گے تو ظاہر غلطی ہوگی گرتے ہیں شہ سواری ہی میدان جنگ میں جو کچھ بھی نہیں کر رہا وہ غلطی کہاں کرے گا جو کچھ کر رہا ہے اسی سے غلطی کا صدور ہونے کا امکان ہے اللہ معاف فرمائے گا تو ہمیں بھی اپنے رویے کو تھوڑا چینج کرنے کی ضرورت ہے جو نئی دین پہ چل رہے ان کو لے کر آئیے اور جو دین کی خدمت کر رہے ہیں جیسی کیسی انسان ہیں ٹوٹا پھوٹا کام کر رہے ہیں ان کے بارے میں اتنے ہارش کمنٹس ان کے بارے میں اتنی سختی سے بات کرنا یہ مناسب نہیں لیے کہ اللہ کی بات کے اپوزٹ ہو رہا ہے ان الدین توفاہ الملاکت غالمی ان فسم قالوفی مَ جو لوگ اپنے نفس پر ظلم کر رہے تھے نفس پر ظلم کیسے ہوتا ہے گناہوں کی وجہ سے گناہ کر رہے تھے فرشتے آ گئے روح قبض کر لی ہم سے تو کہا گیا نا اللہ تم تن اللہ مسلمون تو یہ مسلم نہیں تھے بلکہ مجرم تھے توفع الملائکہ ملائکہ آ گئے. روح قبض کرنے غالمیاں فسحم یہ جی اپنے اوپر ظلم کر رہے تھے تو ان سے پوچھا یہ تم کس حال میں مبتلا تھے کیا کر رہے تھے تم سے تو کہا گیا تھا کہ مسلم بن کر جیو تم مجرم بن کر کیوں جی رہے تھے تو ان کی ایکسکیوز کیا ہوگی قالو کہیں گے کننا مستد عفین الارض ہم تو زمین میں مجبور تھے ہم کیا کرتے پیئر پریشر تھا سوشل پریشر تھا ہمیں تو کرنا تھا فلانی کرنے دیتا تھا وہ نہیں کرنے دیتا تھا یا جس جگہ ہم رہ رہے تھے وہاں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں تھی فرشتے اس ایکسکیوز کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے کالو علم تکن ارد اللہ واسعت فرشتوں نے کہا کہ اللہ کی زمین وسی تھی کہ تم اس میں ہجرت کرتے یعنی کہ ایک جگہ رہنا ہے اور وہاں رہ کر اللہ کی دین پر عمل نہیں ہو سکتا تو اس جگہ کی محبت تم کو اللہ کی محبت سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے چھوڑ دو وہ جگہ اللہ نے ہجرت کا آپشن رکھا ہے سیوز قبول نہیں ہوگی پھر کیا انجام ہوگا ایسے نافرمانوں کا? جَهَنَّمْ وہ لوگ ہیں فرمانوں کا جہنم ہے اور وہ بڑا برا ہے. جو مرد عورتیں اور بچے واقعی بے بس ہیں اور نکلنے کا کوئی راستہ اور ذریعہ نہیں پاتے بعید نہیں کہ اللہ انہیں معاف کر دے اللہ بڑا معاف کرنے والا اور درگزر فرمانے والا ہے یهاجر فی سبھی اللہ اور جو کوئی ہجرت کرے گا اللہ کی راہ میں اب دیکھیے آج کل ہجرت زمین اور وطن چھوڑنا نہیں ہے اس لیے کہ آج الاسلام کوئی نہیں ہے ایسے بھی کرتے ہیں لوگ ہجرت بہت سے لوگ باہر کے ممالک چھوڑ کر ویسٹرن کنٹریز چھوڑ کر آ جاتے ہیں تاکہ ہم کو بہتر ماحول ملے اور ہم اس میں دین پر عمل کریں تو ہجرت جگہ سے بھی ہوتی ہے ہجرت عادتوں سے بھی ہوتی ہے ہجرت ماحول سے بھی ہوتی ہے ہجرت دوستوں سے بھی ہوتی ہے ہجرت تو گناہوں سے بھی ہوتی ہے نیکیوں کی طرف حجرت تو ہے سب اسی کے اندر آتی ہے جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ائ الحجرت عبد یا رسول اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتائیے سب سے افضل حجرت کونسی ہے آپ نے فرمایا ان تحجر کرے ہر رب بک کہ تو چھوڑ دے ان چیزوں کو جو تیرے رب کو بری لگتی ہیں ایک اور بخاری اور مسلم میں حدیث ہے کہ مہاجر وہ ہے جو ان کاموں کو چھوڑ دے جن سے کہ اللہ نے منع فرمایا ہے تو بات یہی ہے ان چیزوں کو انسان چھوڑ دے تو بھی مہاجر ہے ہم سب جب قرآن پڑھتے ہیں تو ہماری ہجرت شروع ہو جاتی ہے ہم برائی سے نیکی کی طرف آنا چاہتے ہیں تو یہاں ہم سب سے وعدہ ہے جو بھی ہجرت کرتا ہے جس نے اپنی یہ عادت چھوڑی کہ پہلے فجر کے لیے نہیں اٹھتا تھا اب اٹھنے لگ گیا مہاجر یقیناً مہاجر ہے پہلے عبت کرتا تھا اب نہیں کرتا مہاجر جھوٹ بولتا تھا اب نہیں بولتا مہاجر ہے فرمایا ورسوله ثم الموت فقد وقع عجره اور جو اللہ کی راہ میں ہجرت کرے گا وہ زمین میں پناہ لینے کے لیے بہت جگہ اور بسر اوقات کی بہت بڑی گنجائش پائے گا اور جو اپنے گھر سے اللہ اور رسول کی طرف ہجرت کے لیے نکلے پھر راستے میں اس کو موت آ جائے اس کا اجر اللہ کے ذمے واجب ہو گیا ہجرت انسان کو ڈراتی ہے پھر جانی پہچانی چیزوں کو چھوڑنا جانی پہچانی رسومات کو جانی پہچانی چیزوں کو چھوڑنا یہ چیز انسان کو بے چین کر دیتی ہے اور ہجرت کے ساتھ لازمند تنہائی ہجرت کے جو اول قدم ہوتے ہیں اس میں تنہائی تو ہوتی ہے آپ نے وہ ماحول وہ فرینڈز آپ نے وہ چیزیں وہ کلچر آپ نے چھوڑ دیا تو ایک طرح کے آپ تنہائی تو محسوس کرتے ہیں لیکن اللہ کا پکا وعدہ ہے یہاں پر کہ اللہ پھر وسط بنا دے گا تمہارے لیے بی بی ہاجرہ کی ہجرت کو لے آئیے ابراہیم علیہ السلام کی ہجرت کو لے آئیے اللہ تعالیٰ نے کتنی وسط جو ہے وہ اس کے بعد پیدا فرما دی اور اگر کوئی ہجرت کا ارادہ کرتا ہے ابھی منزل پر نہیں پہنچا کوشش میں لگا ہوا ہے اور اتنے میں موت آ گئی تو اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے وہ کان اللہ غفور رحیمہ اللہ نہایت بخشش فرمانے والا اور رحیم ہے اور جب تم لوگ سفر کے لیے نکلو تو کوئی مزائقہ نہیں اگر نمازوں میں اختصار کر لو انتخر نماز قصر کی بات کی جا رہی ہے انخف تم این یفتنا کم اللدین کفرو ان نل کافری نا کانو لکم جبکہ تمہیں اندیشہ ہو کہ کافر تمہیں ستائیں گے کیونکہ وہ کھلم کھل تمہاری دشمنی پر تلے ہوئے ہیں اب یہاں قرآن سے تو یوں محسوس ہو رہا ہے جیسے کہ صرف اگر دشمنی کا خوف ہے تو نماز قصر کی جا سکتی ہے جب کہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ نہیں امن کی حالت میں بھی نماز قصر کی جا سکتی ہے اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا یہ اللہ کی طرف سے تم لوگوں پر صدقہ ہے لہذا اللہ کا صدقہ قبول کرو تو سفر ہو اور سفر کی حالت میں چاہے امن ہو چاہے خوف ہو دونوں حالتوں میں نماز کثر کی جا سکتی ہے اب آگے صلاح خوف کے کچھ احکامات ہیں جو کہ بتائے جا رہے ہیں وہ اذاکن تحفی فقم طلحم الصلاء فلطق اسلحم اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تم مسلمانوں کے درمیان ہو اور حالت جنگ میں انہیں نماز پڑھانے کھڑے ہو تو چاہے یہ ان میں سے ایک گروہ تمہارے ساتھ کھڑا ہو اور اسلحہ لیے رہے پھر جب وہ سجدہ کر لے تو پیچھے چلا جائے اور دوسرا گروہ جس نے ابھی نماز نہیں پڑھی ہے آ کر تمہارے ساتھ پڑھے اور وہ بھی چوکنا رہے اور اپنا اسلحہ لیے رہے کیونکہ کفار اس طاقت میں ہے کہ تم اپنے ہتھیاروں اور اپنے سامان کی طرف سے ذرا غافل ہو تو وہ تم پر یک بار گی ٹوٹ پڑے البتہ اگر تم بارش کی وجہ سے تکلیف محسوس کرو یا بیمار ہو تو اسلحہ رکھ دینے میں کوئی مذائقہ نہیں مگر پھر بھی چوکنے رہو یقین جانو کہ اللہ نے کافروں کے لیے رسوا کن عذاب مہیا کر رکھا ہے پھر آپ دیکھیں کہ اتنے خوف کی حالت میں عین میدان جنگ میں بھی نماز چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے اور یہ مسلمانوں کو بتایا کہ نماز پڑھنی ہے لیکن اپنا انتظام اپنا دفاع اس کا بھی تم اہتمام کرو تو جب حالت جنگ میں اور اسلحہ لیے ہوئے بھی نماز پڑھنی ہے تو آپ سوچیں اس کے علاوہ اور کون سی ایسی صورت حال ہو سکتی ہے جہاں نماز چھوڑنے کی اجازت ہو فعض قبیطم الصلاح تفتقر اللہ قیام ام ولا جنوب قم فعزتم فقیم الصلاح پھر جب نماز سے فارغ ہو جاؤ تو کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے رہو اور جب اطمینان نصیب ہو جائے تو پوری نماز پڑھو کسی حال میں ہو نماز نہیں چھوڑنی اور نماز اینڈ نہیں ہے اللہ کے ذکر کا بلکہ اس کے بعد بھی اللہ کے ساتھ تمہارا دلی رابطہ قائم رہنا چاہیے نماز کی حالت تو ہمیشہ قائم نہیں رہ سکتی لیکن کیفیت نماز مطلوب ہے کہ جو گاڑی شکل نماز کی حالت میں تھی کہ تم کیسے فرما برداری سے اللہ کی ہر بات مان رہے تھے اب اس عبادت کا اثر اور اس کی جھلک اب تمہاری باقی زندگی میں بھی نظر آنی چاہیے یعنی اللہ کی اطاعت جا نماز کے ساتھ لپٹ نہ جائے اللہ کے یہ باقی زندگی میں بھی نظر آئے ان سلاطا کالت علوم و کتابم موقوطہ نماز در حقیقت ایک فرض ہے جو پابندی وقت کے ساتھ اہل ایمان پر لازم کیا گیا ہے اس گروہ کے تعاقب میں کمزوری نہ دکھاؤ اگر تم تکلیف اٹھا رہے ہو تو تمہاری طرح وہ بھی تکلیف اٹھا رہے ہیں اور تم اللہ سے اس چیز کے امیدوار ہو جس کے وہ امیدوار نہیں ہیں اللہ سب کچھ جانتا ہے اور وہ حکیم و دانہ ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے یہ کتاب حق کے ساتھ آپ کی طرف نازل کی ہے تاکہ جو راہ راست اللہ نے آپ کو دکھائی ہے اس کے مطابق لوگوں کے درمیان آپ فیصلہ کریں ولا تقلو انین خصیمہ اور آپ بدیانت لوگوں کی طرف سے جھگڑنے والے مت بنیے وسطر اللہ اور اللہ سے درگزر کی درخواست کیجیے انََََََََََ اللہ کانا غفور الرحیمہ وہ بہت درگزر فرمانے والا اور رحیم ہے اب یہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت ہے کہ آپ خیانت کرنے والوں کا کیس لے کر مت آئیے اللہ کے سامنے ہاں جس سے کوئی خطا ہو گئی ہے اس کے لیے استغفار تو ضرور کر سکتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لیکن غلط کار لوگوں کے لیے ان کی طرف سے سائٹ لے کر بات نہیں کر سکتے تھے یہ خاص مقدمے کی طرف اشارہ ہے آپ تفاصیر میں پڑھ سکتی ہیں جو آج ہمارے لیے سبق نکلتا ہے اس میں وہ یہ ہے کہ یہاں دنیا میں تو منع کر دیا گیا کہ تقل تقلخا نین خسیمہ خیانت کرنے والے بدیانت لوگوں کی طرف سے آپ جھگڑا مت کیجئے تو دنیا میں جب منع کر دیا گیا تو بتائیے کہ آخرت میں کیسے اجازت ہوگی کیسے ہم نے سوچا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہونے کی وجہ سے اور کہہ دیا جائے گا کہ اچھا تو مسلمان ہو تو سارے مسلمان جھوٹ بولنے والے جنت میں چلے جائیں سارے مسلمان دھوکہ دینے والے جنت میں چلے جائیں سارے مسلمان قتل کرنے والے جنت میں چلے جائیں کیسے ممکن ہے اور یا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے وہ ایک جگہ کہیں نعت سننے کا اتفاق ہوا اس میں کہا جا رہا تھا کہ میں تو بڑا گناہ گار تھا لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ گناہوں کی کتاب یعنی آمال نامہ میرا اپنی کالی کملی میں چھپا لیا ناؤذب اللہ کہ اللہ کے رسول یوں خیانت کریں گے ناوذ بلّہ اللہ کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کی کوشش کریں گے کہ پتہ نہیں ایسیاں کہ وہ کیا ورٹس تھے اس کے اندر کہ وہ اللہ کے رسول نے اپنی کالی کملی میں چھپا لی ورنہ میری تو بڑی شامت تھی ناؤز باللہ کے اللہ کو دھوکہ دیں گے اللہ کے رسول یہ ہم آپ کی نعت ہم کر رہے ہوتے ہیں آپ کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں در حقیقت آپ کی نشان میں بہت بڑی گستاخی ہے جو ہم کر رہے ہیں ولاجالدین یخانا خوانا نسیما جو لوگ اپنے نفس سے خیانت کرتے ہیں آپ ان کی حمایت مت کیجئے اللہ کو ایسا شخص پسند نہیں جو خیالت کار ہو یہ لوگ انسانوں سے اپنی حرکت چھپا سکتے ہیں مگر اللہ سے نہیں چھپا سکتے وہ تو اس وقت بھی ان کے ساتھ ہوتا ہے جب یہ راتوں کو چھپ کر اس کی مرضی کے خلاف مشورے کرتے ہیں ان کے سارے اعمال پر اللہ محیط ہے ہاں تم لوگوں نے ان مجرموں کی طرف سے دنیا کی زندگی میں تو جھگڑا کر لیا مگر قیامت کے روز ان کی طرف سے کون جھگڑا کرے گا آخر وہاں کون ان کا وکیل ہوگا اگر کوئی شخص برا فیل کر گزرے یا اپنے نفس پر ظلم کر جائے اور اس کے بعد اللہ سے درگزر کے درخواست کرے تو اللہ کو درگزر کرنے والا اور رحیم پائے گا مگر جو برائی کما تو اس کی یہ کمائی اسی کے لیے وبال ہوگی اللہ کو سب باتوں کی خبر ہے اور وہ حکیم و دانہ ہے تو جس نے کوئی خطا یا گناہ کر کے اس کا الزام کسی بے گناہ پر تھوپ دیا اس نے تو بڑا بہتان اور سری گناہ کا بار سمیٹ لیا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر اللہ کا فضل آپ پر نہ ہوتا اس کی رحمت آپ کے شامل حال نہ ہوتی تو ان میں سے ایک گروہ نے تو آپ کو غلط فہمی میں مبتلا کرنے کا فیصلہ کر ہی لیا تھا حالانکہ حقیقت وہ خود اپنے سوا کسی کو غلط فہمی میں مبتلا نہیں کر رہے تھے اور تمہارا کوئی نقصان نہ کر سکتے تھے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 ایک خاص اپنا گروپ جیسا بنا